دنیا محمد بن کعب فرمایا کرتے تھے دنیا فنا کی جگہ ہے بقا کی نہیں خوش قسمت لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں بدقسمت لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں سب سے بدبخت اور بدقسمت وہ ہے جو دنیا میں رغبت رکھے اور سب سے خوش قسمت وہ ہے جو دنیا سے پہلو تہی اختیار کرے جو دنیا کی اطاعت کرے یہ اسے عذاب دیتی ہے اور جو اس کے پیچھے چلے اسے ہلاک کر دیتی ہے